بس اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ الحمد اللہ محمد و محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوال ورسبب سوال باقی تمام سمیر خوراً برادران صاحب کو اسلام الباسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دفت کتاب دعوت شریف میں سلدار چار سو چھیاسی ابلک ایک سو سے. چار سو شاری شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ایک جو ہے اورادج فتحیہ کا درخت نمبر ایک سو ہے اوراد فتح میں ہم لوگ اس کے پیش شروع پہلا ہے حصہ ملک الجبار میں ہیں اس میں جو ہے کل پچاس لال اللہ ابھی اڑتالیس وہاں لا لہ لہ میں ہم پہنچے ہوئے اس میں سے جو ہے پن پہلا حصہ جو ہے یہ پینتالیس ون لا لہ لریک اللہ لاہ الملق وم ومت ومود بیہ الخیر ولاََََََََََ الَشم قدیر ولش <الْمَسْيًّ> اور اس پینتی اڑتالیسوں لا اللہ کے ذیل میں اور بھی بہت سے پیراگرافس ہیں اور پہلے پیراگراف یہی ہیں اس میں لا الہ وح دہ کے کلاولوں کو توحید توضیح بتایا تھا اس میں جو ہے وحدہ کیا مان اس میں پھر قسمیں اللہ تعالی کی توحید ذات توحید صفات ہاں جی اور توحید افعالی توحید عبادی تو ان تمام قسموں کی تھوڑی سی توجی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور آج جو ہے لا شریک اللہ آج کے دس میں لا اللہ وحد ہو لا شریک للہ اس لا شریک اللہ کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دے دوں گا پھر آگے ٹیم ہو جائے تو آگے بھی بڑھا دوں گا تو لا شریک اللہ جو ہے ازفیلے شریک شریک جو ہے پھیلے شریک یہ شرک و سے ہیں شریک جو ہے اس فائل کے وزن پر ہے شریک ہونا شریک یہ شکر مانی شریک ہونا شرکت کرنے کے معنی میں شارکہو کا ہو کے معنی عربی میں لکھا باب و سے حصہ دار ہونا پس لا شریک اللہ یعنی پوری کائنات میں پوری کائنات میں کوئی بھی شے اس پوری کائنات میں کوئی بھی شے کسی بھی چیز میں کسی بھی زاویے سے اللہ کا شریک نہیں نہ صفات میں نہ افال میں نہ قدرت میں نہ ملک میں کسی بھی چیز میں نہ ذات میں نہ صفات میں کسی بھی زاویے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شے شریک نہیں یہ مانا لا شریک اللہ ہاں جی نہ صرف یہ کہ جو ہے دو دو خدان بلکہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی زاوی سے نہ ذات میں کوئی شراکت رہنے والے کوئی شے موجود ہے نہ صفات میں کوئی شراکت رہنے والے کوئی شے موجود ہے نہ اس کائنات کے ملک و باشاہر میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی قدرت میں کوئی شریک ہے نہ علم میں کوئی شریک ہے نہ حیات میں کوئی شریک ہے بلکہ جس کسی کے, کے بعد جو کچھ ہے سب اسے اللہ کا دیا ہوا ہے ہاں جس کسی کے بعد جو کچھ کمالات سب اسے اللہ کا جاوا بھی ہر چیز کا ہر کمال کا ہر اچھی صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کے ذات عملہ سے ریاض پر اللہ شرکل یعنی پوری کائنات میں کوئی بھی شے کسی بھی چیز میں کسی بھی زاویے سے اللہ کا شریک نہیں نہ صفات میں نہ فال میں نہ قدرت میں نہ مرک میں چونکہ اللہ کے غیر میں جو بھی اوصاف ہے کمالی موجود ہیں اللہ کے گھر میں خواہ فرشت ہوں خواہ انسان ہوں خواہ جنات ہوں باقی معذات وہ سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہے ہاں جی تو پھر اس پاک ذات کا شریک کیسے بن سکتا ہے تو حیکت میں یہ سب اللہ کا ہے یعنی اللہ ہی کا عطا ہے دیں حقیقت میں جتنے بھی کمالات موجودات کے اندر ہے سب اسے اللہ کا دیا ہوا ہے تو سب اسی کا ہے حق میں لہٰذا اللہ کے شریک کیسے ہو جائے گا تو یہ تمام صفات بذات اسی کاغذات کا ہے اور اسی سے ہے باقی تمام موجدات عالم فقیر ماس ہے تمام عالم محتاج ماس ہے. فقیر ماس ہے اور ہر چیز میں اللہ ہی کا محتاج ہے ہاں جی اور شرک ایسی اور ہر چیز میں اللہ ہی کا محتاج ہے لیکن وہ ذات اللہ وسمت کے ہم ہر روز پڑھتے ہیں قلب شریف میں اللہ السمۃ یعنی اللہ بنیاد سے اللہ السّمت کا حصل مانا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ ہر چیز میں معلوقات اسی کی طرف کثرت کرتے ہیں اسے کے دروازے کو کھٹکھٹ ڈالتے ہیں اسی سے طلب کرتے ہیں اسی کی طرف کسرت کرتے ہیں جب وہ کسی چیز میں دوسرے کا محتاج نہیں دوسرے کا دروازہ نہیں کھٹکھ ڈالتا وہ بے نیاز مطلق ہے <coughs> اور وہ غنی متلق ہے باقی تمام موجدات فقیر ماہ سے باقی تمام موجات عالم فقیر ماہ سے اور ہر چیز میں اللہ ہی کا محتاج اور شرک ایسی گناہ ہے جسے اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں فرمایا ہے اس, اس ذات اقدس نے فرمایا ہے ان اللہ یق فر یو شرح کم و یق فرماد ظال کے نمایا بے شک جو ہے ہاں جی بے شک اللہ بے شک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جسے چاہیں بہت دے گا یا پھر مادون ضالع جس کو چاہیں جہاں جہاں اللہ دیکھ لیں جس کے بندے کو بخشا جائے میں کوئی اہلیت ہے یا توبہ طائب کیا تو اس کا لباح دے لیں شرک کو جب تک اس سے دستبردار نہ ہو جائیں شرک سے توبہ نہ کریں ہاں جی اور ایمان کی طرف نہ آ جائیں لا الہ الا اللہ کا دل و جان سے اور معرفت کے ساتھ شرک نفی کرتے ہوئے اس کا اقرار نہ کریں یہاں زبان سے اعلیٰ دل میں فریمان نہ لائیں اور شرک قابل معاف جرم نہیں شرک دزائی جو ہے سب سے مشکل چیز ہے محرماتی انسان اپنے اندر سے شرک کو ختم کرنا اور کو شریک سے مکمل صاف ستھرا کرنا کہ آپ کے اندر شرک کا ذرا برابر بھی شائبہ نہ ہو آپ کے اعمال میں کردار میں گفتار میں عمل عبادت میں ہر قسم کی شرک سے پاک ہاں جی عمل عبادت و عقیدہ اور فرماتے ہیں شرک زدائی سب سے مشکل چیز ہے شرک سے خود کو نجات دینا دلانا مشکل چیز ہے اگر شرک جلی سے نجات ممکن ہو جائے ہاں جی شرک جلی سے یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا مانے کسی کو اللہ کے بیٹا مانے کسی کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرے تو یہ شرک جلی ہے ہاں جی اس سے نجات ممکن ہے ہاں جب آپ ان چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ نے شرک جلی نہیں کیا لیکن جو ہے تو شرک جلی سے نجات ممکن ہو جائے تو شرک حفیظ سے نجات بہت مشکل ہے ایک شرک جلی ہے واضح اور اشکار کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبور قرار دے دیں اس کی پرشکارنے لگ جائیں اپنی اپنے حادضات مانے لگ جائیں اور اللہ کو چھوڑ دیں کہانی اللہ کو نہ پکارے اللہ کو توحید قرار نہ کریں یہ تو شرک جلی ہے اس سے تو امکان و نجات ممکن ہے ہمیں شرک خفی سے نجات بہت مشکل ہے کیونکہ شرک کے کے اندر ریا کاری آ جاتے ہیں ریا آنا عجب آنا یہ بہت سے جو ہے عبادتوں میں خامیاں ان زاویوں سے آ جاتی ہے شہرت پسند ہونا یہ سب جو شرک خفی کے اندر داخل ہے تو علماء فرماتی تو شرک سے نجات بہت مشکل ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے منازع کلام میں ایمان والوں کو بھی دوبارہ ایمان کے طرف دعوت دیا ہے اور فرمایا آمن آمن بلّہ رسول اے ایمان والو اللہ پر ایمان اللہ اور رسول پر اے ایمان والو اللہ پر ایمان اور رس رسول پر ایمان لاؤ یہ نے فرمایا علماء ہاں جی عالم وارفت نے بھائی اس میں اے ایمان والو اللہ پر ایمان لو یہ تو تاثیل حاصل ہے ایمان لایا ہو اسے پھر کہہ رہے ایمان اللہ ایمان والو اللہ رسول پر ایمان, ایمان لایا ہوا تو ایمان والو ہو گیا نا تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہوا پھر ایمان لائے اللہ رسول پر تقرار ایمان کے دعوت دعوت ایمان کیا اس کس وجہ سے ہم ہیں یہ اسی شرک کی سے تو آپ نے ایمان کے ذریعے سے نجات پایا اب میں شر کے حفیع ابھی بھی ہے ہاں جی عبادت کے ذریعے سے حج کر کے حاجی صاحب کہنا ہر کوئی چاہیں گے تاجر پڑھ کے تاجد گزار کہنا سب چاہیں گے ہاں جی بہت بڑے صدقہ خیرات کسی مسجد میں سر ادارہ خاص کے کی بات یہ بڑا صحیح ہے کہنا سب کو پسند ہے اور بہت سے لوگ یہ ہے چیزیں کہنے کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں پھر تو یہی شرک ہیں اسے کو بولتے ہیں شہرات اسی کو بولتے ہیں ریا اور ریا اور شہرت کہ خاطر اگر کوئی عبادت کرے ہاں جی کوئی نے کام کریں تو وہ شرک حافظ میں چلے جاتے ہیں تو اسی لیے اللہ نے فرمائے اے ایمان والو عام باللہ رسول لہذا عبادت صرف اور صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے انجام دینا ہے زیادہ نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی ماہلو کو نہ ماہلوک کو توجہ کا طرف مفضول کرنے کے لیے نہ ماہلوق کو جو ہے اپنے اوپر راضی کرنے کے لئے نہ ماہلوک کی بہتان الزام تو سے بچنے کے لیے نہ, نہ محلوق میں آپ کا عبادت گزار کے نام سے شہرت پائیں ہاں جی نہ ماہلوک آپ کے عبادت کو دیکھ کر آپ کی مدہ سرائی کرنے لگ جائیں ان رباً مقاصد کے لیے آپ نے عبادت کیا کوئی دور کر نہ بھی پڑا تو بھی باطل ہے اس کے عقیقت ضائع ہو جاتی ہیں حج کریں تو بھی ضائع ہو جاتے حتٰ جہاد کریں تو بھی ضائع ہو جاتے یہ سب جو ریاکاری سے اور دکھاوے سے یہ تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں آج اس میں کامیاں ہفت ہو جاتے ہیں ناکارہ ہو جاتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے حضین لا شریک اللہ کہنا زبان سے کہنا تو آسان ہے لیکن اپنے عمل قول فعل عبادت ہر چیز کو شرک سے پاک کرنا شرک جلی اور خفی دونوں سے یہ بہت مشکل چیز ہے تو یہ ریاض سے بجنا بہت مشکل چیز ہے شہرت سے بجنا بہت مشکل چیز ہے لوگوں میں آپ کا جو ہے لوگ آپ کا آپ کی مداسلائی کرنے کو نشانہ یہ بہت مشکل چیز ہے اللہ ایک و راجم فرماتے ہیں مایوں مینو اکثر و ملّہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان میں سے بھی اکثر جی وہیوں مینو اکثر و ملّہ الحم مشرکوں یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے بھی اکثر مشرک ہیں یہ تعجیب ہے بھائی اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے یعنی مرت اللہ کے والدینت کے کی قرار کیا انہوں نے اللہ اللّہ پڑھا ہاں جی لیکن فرماتے ہیں اللّہ اللہ پڑھنے کے باوجود اللہ فرماتے ان میں اکثر انہوں نے ایمان لایا انہیں اکثر مشرق ہے تو یہی اکثر مشرق اس وجہ سے ہاں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے زبان سے تو کیا دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں لیکن ہم جو ہے کتنے لوگوں کا کہنا مانتے ہیں ہاں جی ہم سا جو ہے ہر جائز ناجائز کام کاموں میں دوسروں کا کہنا مانتے ہیں تو یہ شرک شریک العبادت ہے شرک شریک اطاعت ہے شرک شریف العطاعت بھی ہوتی ہے ایک بندہ آپ کو برائی کے کا کام کا حکم دیتا ہے اللہ نے آپ کو برائی سے روکا تو آپ اس بندے کے حکم کو مانیں یا اس کی محبت میں آ کریں یا کسی بھی وجہ سے تو آپ کے اندر شرک شریک اطاعت ہوں گے اطاعت خلائی میں آپ نے شریک کے دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے احت کیا تو یہ چیزیں آسان کم نہیں ہیں الزان ہم. ہمیں ہمیں یہ نہ ابود و یا کرنا جو ہم تھوڑے طفاتی میں پڑھتے ہیں اس کا یہی معنی ہے یا کرنا یعنی اے اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں یعنی ہم صرف تیرا فارمان بردار تیرے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جو تیرے احکامات کے خلاف ہوگا تیرے مرضی اور منشا کے خلاف ہوگا تیرے تعلیمات کے خلاف ہوگا تیرے قرآن اور تیرے نبی کے طالبات کے خلاف اللہ ہم اس پہ یہ اس کو نہیں مانیں گے ہم صرف تیرے یہ بندگی کریں گے اور صرف تیرا کہنا مانیں گے اور صرف تیرے سامنے سے زریز ہو جائیں گے اخراج تو یہ کہہ لیں گے چونکہ یہ کام مشکل تھا بہت مشکل تھا اللہ ہی سے مدد مانیں وہی آ کر نسین اللہ اور ہم صرف تو سے مدد تو ہماری مدد ہم سچی بندگی کر سکیں ہاں یہ کہ ہمارے اعمال عبادت میں کسی قسم کی شرک خفی جلی نو اور سو فیصد تیرے رضا کے ہم اپنی عمل عبادت کو انجام دے سکے زہنگرہ میں جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں سے بھی اکثر مشق ہے جبکہ قرآن آیتیں وہ مایو امن و اکثر اللہ جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں سے بھی اکثر مشرک ہیں جو ایمان نہیں لائے تو وہ تو نہیں لائے تو ان دونوں آیت سے جن آمن عامن بلّہ رسول اے عل جن نے ایمان لایا ہو ایمان لا اللہ اللہ اس کے رسول پر دوبارہ ایمان کی دعوت اور دوسرے آدمی فرمائے جن لوگوں نے مایو من اکثر بلّہ رسوم مشغوں جن لوگوں نے ایمان ان میں اللہ اکثر مشرک ہیں تو مفسرین نے ان دونوں آیات سے مراد شرک خفی لیا ہے چونکہ جنہوں نے شرک جلی بت کو چھوڑا تو بت کو چھوڑا ہوا ہے بے چارے وہ بت پرستی نہیں کر رہے ہیں وہ پتھر کی پجاری نہیں کر رہے ہیں، بتوں کی پجاری نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ مشرق ہے تو یہ کون سی شریک ہے وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا شیر تو یہاں علماء نے ہی لیا اس شریک سے برا شیرک حافی ہے مسمانوں کو ہوشیار کر ہیں اللہ تعالیٰ مسمانوں تم شیرک جالی سے تو نجات پایا لیکن شیرک حافی کو تو اپنے اندر سے پاک نہیں کیا ہے شیرک کا تو تم ابھی بھی مرتخب ہو ہاں ایک آدمی جہاد میں جاتے ہیں لیکن مجاہد کے نام سے مشہور ہونے کے لیے شریک ہو گیا ایک آدمی تاجد گزار ہے لیکن اس لیے کہ لوگ اسے اس تاجد گزار کہیں لوگوں میں تاجد گزار کے نام سے مشہور ہو جائے شریک ہو گیا ایک آدمی حج کو جاتے ہیں ہیں اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں لوگوں میں میں حاجی کے نام سے مشہور ہوں تو شریک ہو گیا کیونکہ آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اخلاص یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے انجام دیں لوگ راضی ہوں نہ ہوں لوگوں کی رضامندی عدم سے کوئی سرکار نہیں اپنے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام عبادتیں خواہ واجبات پر عمل کریں خواہ میں پر عمل کریں خواہ محرمات سے بچیں خواہ مغروحات سے بچیں سب اللہ ہی کے ذات اقدس کی رضامندی کے لیے کریں ہاں جی تو لہٰذا وسلم نے دونوں آیت کی صرف مراشر کے حافظ لے آئے ہاں جی جو کہ ریاکاری شہرت طلب اور جو وغیرہ مراد ہے اسے اور ان سے نجات نہایت ہی مشکل ہے ہمارے ہمیں اگر آپ ان گرمان میں جا کے رکھیں تو یہ بہت مشکل ہے ہمارا اہلی تریقت انہیں چیزوں سے نجات دلانے کے لیے زندگیاں صرف کرتے ہیں اسی شرک خفی سے نجات دلانے کے لیے جو مسلمان شرک نہیں کرتے ہیں شرک خفی کا تو قرآن کے لیے مرتکب ہوتے ہیں اکثر مرتکب ہے تو اہلی طریقات جو ہیں وہ توحید کے عالم منزل پر, پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو صرف اور صرف رضا رب کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی راستے میں اہلی طریقہ جو انہی چیزوں سے نجات دلانے کے لیے یعنی یہی شوہر طلب اور جو ہاں جی کاری ان روحانی بیماریوں سے جو انسان کے عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں حفت کر دیتی ہیں کھوکھلا کر دیتی ہیں نجات دلانے کے لیے زندگیاں صرف کرتے ہیں اور بمشکل نجات پاتے ہیں تو لہٰذا اللہ ہم سب کو شرک جلی و خفی سے اپنے زمان میں رکھے اور ہم سب کو ایک سچا مسلمان محد بنا دے اور ان دعاؤں کو جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ وحد اللہ تو وکیل ہے تو تنہا ہے تیرا لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کسی بھی زاوی سے اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں جانگر میں کہ ہماری نیت صرف اللہ کے عمل عبادت صرف اللہ کے کوئی بھی نیکی کرے صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لذا کے لو باقی جو مخلوقات کے لذاقی کریں گے تو اس عمل کیا تو اس میں شریک شامل ہو, گئے ہو گئے کا گیا شریک ہو گیا دوسرے کا ہم نے شریک کیا تو اس کا ثواب آپ کو قیامت میں کچھ نہیں ملے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب کو شریک سے انجار دینا